أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونبخه ونبخه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخرى یرید اللہ بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا ولتكملوا العده ولتقبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قران اتارا گیا ھدل الناس جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے وہ بیینات من الہدا اور الفرقان اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلائل ہیں بیینات واضح دلائل ہیں من الہدا ہدایت کی الفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی فامن شَهِدَ من کو مشاہرہ تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے حاضر ہو اس مہینے میں پھل ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے ومن کا نام اولا سفارن اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو فائدہ تم من ایامن اخر تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے یوریز اللہ بیک مل اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے والا یوریز بیکم الرست راہ اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا والی سکھ مردہ تھا تاکہ تم گنتی پوری کرو والی راہ علامہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی اللہ کی ہدایت دینے کی وجہ سے اللہ کی بڑائی بیان کرو والا اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو شہر رمضان اللہ کی ہل قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے اسی مہینے میں للا القدر قدر المبارکہ میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا انزل نہ ہوفی للا قل اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا اسی طرح فرمایا انزل نہ ہوفی للہ قل ہم نے اس کو للا المبارکہ بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے تو اس میں کسرت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام ہونا چاہیے کثرت کے ساتھ قرآن مجید قرقان امید کی تلاوت ہونی چاہیے یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں ہر رات جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے انہیں قرآن سناتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں خصوصی معمول تھا یہ صحیح بخاری اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسی طرح ان کے بعد والے لوگ تابعین طبا تابعین سلب صالحین سارے ہی ان سے بھی رمضان میں خصوصی طور پہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرنے کی خاص فضیلت بھی بیان کی ہے کہ جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب نیکی کی امید نیت کے ساتھ وہ فراحما تپدمہ من جی تو اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیام العل کا سارا سال اہتمام فرماتے لیکن رمضان المبارک میں خصوصی توجہ دیتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی تیئیسویں پچیسویں اور ستائیسویں رات لوگوں کو قیام کروایا تین راتیں رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا ابو فارغ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات قیام کروایا تو صحابہ نے کہا کچھ حصہ رات کا باقی بچ گیا ہے باقی ساری رات آپ ہمیں قیام کروا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے قیام کرنے کے لیے قیام کر کے جب تک امام قیام کرواتا ہے قیام کرتا ہے امام کے قیام ختم کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے خوشی والا وہ قیام وہ اس کو ساری رات قیام کرنے کا جروث ملتا ہے امام جلدی قیام ختم کر دے یا دیر سے کرے ایمام کے ساتھ سلام پھیرنے تک آخر تک بندہ شامل رہے قیام میں تو باقی رات بھی اس کو قیام کا اجر و ثباب ملتا ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف تین راتیں قیام کروایا ہے اور آپ پورا مہینہ ہی کرتے رہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اور فرمان ہے کہ جو آدمی ایمام کے ساتھ قیام کرے حتہ یعنی صارفہ حتیٰ, حتیٰ کے امام پھرے قیام ختم کر دیں تا آخر امام کے ساتھ قیام کرے تو ساری رات قیام کا اس کو سوال ملتا ہے یہ دلیل ہے پورا مہینہ قیام بلکہ پورا سال قیام کرنے کے امام کے ساتھ بعض مات بندہ جب بھی کرے پابندی نہیں لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں دن کرے اور فلاں دن نہ کرے مطلب طور پہ کہا ہے تو سارا مہینہ امام کے ساتھ قیام کرنے کی یہ دلیل ہے اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد وہ باجماعت قیام اللہ کیا کرتے تھے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رمضان کے علاوہ بھی باجماعت قیام العل کرنا بعض مات تحجد بڑھنا ثابت ہے کئی ایک واقعات ہیں ایک وہ مشہور حدیث کہ جس میں صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ نے صورت بقرہ شروع کی ہوئی تھی میں نے سمجھا سو ایسے پڑھ کے رکوع کریں گے قصہ مختصر کے صورت بقرہ پڑھی پھر صورت نساء پڑھی پھر صورت آل عمران پڑھی پھر آپ نے رکوع کیا تو یہ بھی تو باجوات ہی ہے نا قیام الید رمضان کے علاوہ بھی قیام العل باجمات پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حکم دیا عبی بن نے اور غورت داری رضی اللہ تعالی عنما کو کہ وہ لوگوں کو گیارہ رقت پڑھائیں آٹھ رقت اور تین رطر پڑھائیں یہ حکم دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سے پہلے لوگ با جماعت ہی پڑھتے تھے لیکن کیا تھا اوزارن متفراتون مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے یہ کام جاری تھا کہ الگ الگ اپنی اپنی لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جماعت کرواتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قیام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو آدمیوں کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے زیادہ افضل ہے تین آدمیوں کی نماز دو آدمیوں کی نماز سے زیادہ عزل ہے جتنے بندے زیادہ ہوں گے اتنا اجر و سواب زیادہ ہوگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عہد نے اسی حکم کے پیشے نظر سب کو ایک ایمان کے پیچھے جمع کر دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے الگ الگ پڑھتے ہیں چلو ایک ایمان کے پیچھے آ جائیں گے زیادہ لوگ ایک ایمان کے پیچھے پڑھیں گے سواب زیادہ ہو جائیں تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو ایک ایمان کے پیچھے جمع کرنا وہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا ان کی اپنی سوچ اور رائے نہیں تھی اور صحابہ کرام نے اس کو مانا معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبن میں صحابہ کا اجماع ہو گیا اتفاق کیا سب نے کہ ہاں واقع آتا یہ کام ٹھیک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان تھا کہ جتنے بندے زیادہ ہوں گے وہ نماز اتنی ہی زیادہ از کا زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ اجر والی ہے اور پھر وہ مالک میں وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ نے گیارہ رکت پر لوگوں کو جمع کیا تھا گیارہ رکت وہ گیارہ رکعت ہی پڑھاتے تھے بیس رکعت پڑھنے پڑھانے کی کوئی دلیل موجود نہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ آپ نے حکم دیا نہ انہوں نے پڑھائی گیارہ رکعت کا حکم دیا گیارہ رکعت ہی پڑھاتے رہے اور قاری میں سو سو ایتوں والی صورتیں تلاوت کرتے اتنا لمبا قیام ہوتا کہ صحابہ احرام فرماتے ہیں کہ ہم لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھی کا سہارا دیتے ہیں. اتنا لمبا قیام ہوتا تھک جاتے امام کو نہیں کہتے تھے کہ چھوٹی پڑھا نفع نماز ہے جس نے لمبا قیام کرنا ہے قیام کا اضر ہے اللہ کے ہاں ہاں فردی نماز ہو تو امام کو تنظیم کی گئی ہے کہ فردی نماز زیادہ لمبی نہیں ہے جتنی لمبی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اس سے زیادہ لمبی اگر کوئی پڑھائے گا تو فتنا ہے اور جتنی چھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اس سے زیادہ مختصر اگر کوئی کرے تو وہ بھی فتنا ہے معیار ہے میزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر وہ لمبا لمبا طبیل طویل قیام کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طور القدوط, لمبے عام والی نماز اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے زیادہ پسندیدہ ہے تو شہر و رما اللہ فی القرآن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہہ کر کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان کے ساتھ قرآن کے تعلق کو واضح کیا ہے حدل ناسک و من الدا و یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی دلیلیں بھی اس قرآن مجید میں ہیں ایک ہدایت ہوتی ہے عام اور ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہو تو قرآن مجید عمومی ہدایت بھی ہے اور ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فارغ ہے فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے فرق کرتا ہے یہ قرآن مجید فرقان امیر کا خاصہ ہے فمن شہید امین کو مشہور فل تو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ اس کا کاروبار رکھے اس آیت کی وجہ سے پچھلا حکم فدیہ دینے والا منسوخ ہو گیا پہلے حکم تھا کہ وہ اللہ دینا یو سی کو نہ طاقت رکھتے ہیں مسکین کے کھانے کا فریا دیں اور روزہ نہ رکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فاً شاہدہ من کو مشاہرہ تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے بیمار اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ عَلَى مِّن اخر کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو یا میں روزے پورے کرے اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کو یہی حکم دیا ومن کاندن و الا سفر فعدن ایاخر کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی روزوں کی پوری کر لے روزے پورے کر لے انتیس یا تیس دن بیمار اور مسافر کو پہلے بھی بعد کے دنوں میں روزہ پورا کرنے کا حکم تھا اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کو روزے کی تعداد اور گنتی پوری کرنے کا ہی حکم دیا فریے کا حکم اللہ سبحانہ خیال نہ نے منسوخ فرما دیا ابتدائی اسلام میں اس کی رخصت اور اجازت تھی آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو بیمار بندہ ہے اس کی طرف سے فلیا دے دو مسکین کے کھانے کا کھانا کھلا دو تو یہ کام ختم ہو گیا ہے وہ جو بیمار ہے وہ صحت یاب ہونے کی امید رکھے لا تقرا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ صحت دے گا بندہ روزہ رکھ لے گا کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں دائمی مریض اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے یہ اتنی ہمت طاقت دے دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں تو اللہ رب العالمین سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بلکہ انتظار کرے صحت یاب ہونے کا جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیتا ہے وہ روزہ رکھ لے صحت نہیں ملتی زندگی گزر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے بندہ پہت ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ممات مم سیا من سام ہو جو آدمی فوت ہو جائے اور اس پر روزے فرد ہوں تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں گے تو اولیاء پر وہ روزے فرد ہو جاتے ہیں روزے رکھنا حج بندے پر فرد تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں کیا نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے کر نہیں سکا عمرہ فرض تھا اپنی زندگی میں کر نہیں سکا روزہ اس پر فرض تھا بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا زندگی میں رکھ نہیں سکا یہ تین کام بندے کے قرض بن جاتے ہیں دین ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اسے ادا کیا جائے میت کے ترکے میں سے اگر اس پر حج فرض تھا عمرہ فرض تھا تو حج یا عمرہ جو بھی اس سے فرض تھا اس کا خرچہ الگ کیا جائے اس طرح قرضہ میت کے ترکے میں سے ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے فدعین اللہ حقب اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ ہر رکھتا ہے کہ وہ ادا کیا جائے تو اللہ کا قرض ادا کرنے کے لیے جو خرچہ اخراجات ہیں وہ جدا کر لیں الگ کر لیں اس کے بعد پھر ترکا تقسیم کیا جائے عمرہ بھی فرد ہے حج بھی فرد ہے آپ دیکھیں نا آج کل عمرہ وہ لاکھ پونہ لاکھ ہو عمرہ ہو جاتا ہے اور حج کے لیے چار لاکھ روپیہ چاہیے تو جس کے پاس اتنا پیسہ خرچ کرنے کی استطاعت اور طاقت آ جائے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے تو اس پہ عمرہ فرض ہو جاتا ہے اب اس پر فرد اور لادن میں عمرہ کرنا وہ عمرہ کرے جسے اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے اس پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حج کرے اگر زندگی میں نہیں کر سکتا اس کی طرف سے اس کے اولیاء کریں ایسے ہی روزہ بندے پر فرض زندگی میں بیمار رہا رکھ نہیں سکا مجبوری تھی اس کی اللہ نے اس کو رخصت دی ہے زندگی ختم ہو گئی اب اس کے اولیاء برا اس کے قریبی رشتہ دار وہ اس کی طرف سے روزوں کی تعداد روزوں کی گنتی پوری کریں یرید اللہ بھی کب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے ولا یورید و بی کب کا ارادہ نہیں رکھتا فدیے کو اللہ نے کیا ختم اور کیا کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فدیا تنگی ہے روزے ہی رکھنا یہ آسانی ہے جس کی جیب میں تو پیسہ ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ پیسے دیے کام بن گیا جان چھوٹ گئی لیکن اکثریت وہ پیسے والوں کی نہیں ہے اکثریت غریب غرادی مساکین کی ہے ان کے لیے روزہ رکھنا ہی آسان ہوتا ہے وہ چند لوگ ہوتے ہیں مالدار جن کے لیے پیسہ دینا آسان ہوتا ہے جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا وہ کسی کو کیا فری دے گا کیا کرائے گا آج کل ملازمین کی تنخواہیں دیکھ لیں وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤت وہ گھر کے سر ان کے کودے نہیں ہوتے مہینہ آدھا ہوتا ہے پیسے ختم کر کے بیٹھے ہوتے پھر ادھار کے سلسلہ چلتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آسانی کس میں ہے روزہ رکھنے یوریز اللہ خبر سرا اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور جو مالدار ہیں ان کے لیے بھی آسانی روزہ رکھنے کے اندر ہی ہے وہ بھی روزہ رکھیں اسی میں آسانی ہے آپ رکھیں گے نہ رکھ سکے فوت ہو گئے ان کی آل اولاد رکھ لے آسان کام ہے اور پھر اگر میت کے اولیاء نے روزے رکھنے ہیں سال دو سال دس سال کے بھی روزے کے دس سال بندہ شدید بیمار رہا فوت ہو گیا روزے نہیں رکھ سکا تو دس سال کے بھی روزے ہوں اور رکھنے والے میت کے لواح تین اس کے اولیا غوراسا آشاب وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اس کے بیٹے بیٹوں کی اولاد بیٹیاں بیٹیوں کی اولاد بہن بھائی بہن بھائیوں کی اولاد کتنے لوگ ہیں وہ دس دس روزے بھی رکھیں زندگی بھر میں میت کی طرف سے پورے ہو جائیں گے بہت آسانی ہے یورید اللہ یوس را اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے ارادہ نہیں رکھتا اور روزے کو لازم کرنے کا دوسرا مقصد کیا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو کوئی بیمار ہو گیا اب وہ بیمار ہو گیا تو بعد میں روزے رکھے گا تو گنتی پوری ہوگی اور اگر روزے نہ رکھے سریا دے دے تو پھر گنتی تو پوری نہیں ہوگی نا بڑی سکھ بیر دوسرا مقصد ہے روزوں کی جو گنتی ہے تعداد وہ پوری کرو بڑی تکبر اللہ علامہ ہدا اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اللہ کے ہدایت دینے کی وجہ سے اللہ کا شکر کرو اللہ کی تکبیر بیان کرو بڑائی بیان کرو روزہ جب بندہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش بندہ زیادہ کرتا ہے تو یہ روزہ رکھنے سے ممکن ہوتا ہے علامہ اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو یہ بھی مقصد ہے روزے کو لازم کرنے کا روزہ بذات خود اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے پچھلے سبق میں سنائی تھی آپ کو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے داس محرم کا پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو کہا جی موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی پھرؤن سے اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے تو فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان کی نسبت موسا علیہ السلام کے لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے روزہ رکھنا لعلکم تشکرون تم تاکہ تم شکر ادا کرو نماز پڑھنا بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تو پاؤں آپ کے سوج جاتے اتنا لمبا قیام کرتے میں نے ایک رات کہا آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں فرمایا مایا ابالا اپنا اب کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اللہ نے گناہ معاف کر دی اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا قیام کر کے نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ ادا س اللہ کا عبادی امی اور جب آپ کے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں سر انہیں تو میں قریب ہوں یقیناً قریب ہوں بہت زیادہ نزدیک قریب کا معنی بہت زیادہ نزدیک ہمارے یہاں تو وہ قریب ہر طرح کے قریب پر بول دیا جاتا ہے عربی زبان میں قریب کہتے ہیں جو بہت زیادہ نزدیک ہو اس کو کہتے ہیں قریب جیب داری میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو اداسہ آنی جب وہ مجھ کو پکارتا ہے فلیستجیبو لی تو ان پر لازم ہے کہ وہ میری بات مانے بل یو مینو بھی اور مجھ پر ایمان لائیں لہم یشودون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کی رگِ حیات سے زیادہ قریب۔ انہیں جلبتوں میں سنائیے کبھی سوزے درد سے داغتا۔ وہ قریب ہیں رگے جاں سے بھی انہیں خلوتوں میں پکاریے اللہ سکھانا ہوا صاحب اکثر من ہی البری اب اللہ قریب بھی ہے اور دور بھی یہ بظاہر متضاب صفات خالق کے اندر پائی جاتی ہے والآخر والظاہر والباطن اول بھی ہے آخر بھی ظاہر بھی ہے باطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلح سا قبل اولو فلح سا قبل کا اللہ تو ایسا اول ہے کہ سے پہلے کوئی چیز نہیں وہ انتل آخر و تو با کاخر ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں فلسا فلو کا سہی تو ایسا ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کچھ نہیں وہ انتل بات دھونا کا صحیح اور ایسا باطن ہے کہ تجھ سے بعد کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ قریب ہے اور ہے کیا الرحمن الارش رحمانوا ارش پر مستفی ہے عرش پر مستفی ہونے کے باوجود شاہرب سے زیادہ قریب ہے یہ اللہ سبحانہ چانا ہوا کہ کی رات ہے اس کے بارے میں اگر بندہ عقل کے گھوڑے دوڑائے تو ناکام ہو جاتا ہے بس اللہ نے جیسا کہا ایمان لے آؤ ہرد کے راستے سے جب ہم ان کو نکلے ڈھونڈنے منزل ای وہم و گما پہ آ گئے اکل سے بندہ سوچے تو پھر یقین ختم ایمان ختم اور وہم و گما رہ جاتا ہے کچھ لوگ وہ قریب سے وہ وحدت الوجود اور پھر حضول اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں اللہ رگے حیات سے رگے جان سے شہر سے زیادہ قریب ہے مطلب اللہ بندے کے اندر داخل ہے ایسے الٹے الٹے معانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے باحد نقل ہی مخلوق سے جدا ہے اللہ قریب ہے عرش پر مستی ہے اور یہ خالق ہے جو دور ہونے کے باوجود قریب ہے اول ہونے کے باوجود آخر ہے ظاہر ہونے کے باوجود باتیں ہے اور کیسے ہے کمال کو بھی شانی ہی جیسے اللہ کے خیال شاء ہمیں پتا نہیں کہ کیسے ہے ہاں مثالیں دے کے سمجھانے کی اہل علم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کا قریب ہونا اس طرح سے ہے مثال دیتے ہیں جیسے شیخ الاسلام نے تعمیر رحمہ اللہ نے اللہ کی معیت کی مثال دی کہ چاند وہ آدھی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے آپ جیٹی روڈ پہ سفر شروع کر دیں گجرا والا سے اسلام آباد رات کے وقت چاند آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا لیکن ہے آپ سے بہت دور جدا ساتھ ساتھ بھی ہے جدا بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ چاند کو لے اڑے اور گجرا والا سے چاند ویب ہو گیا نہیں ادھر بھی باقی رہے گا بڑا ہی مسل اعلیٰ اللہ کے لیے بڑی اعلی مثالیں ایسے ہی اول آخر اب اول ہونے کے باوجود آخر تک جو چیز بہت بڑی ہو وہ اول اور آخر ہو جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں اب مثال کے طور پہ یہ مصحبی ہے اس کے اوپر یہ جلد کی ہوئی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کتنے پکنک تو یہ اس کی جو جلد ہے یہ اول سے آخر تک ہے چڑھ رہی ہے ممکن ہے اول کا آخر ہونا اور اللہ سکھانا اللہ تعالیٰ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں اسے تو پہلے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے دائیں بائیں بعد میں بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا پر مستقل ہونے کے باوجود وہ قریب ہے بھائی راستہ کا عبادی قریب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں اجیبا اگر دائیدہ دہان جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں دعا کو قبول کرتا ہوں اب رمضان المبارک کے ذکر میں درمیان میں دعا کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر رمضان کے حکام ہیں مقصد یہ ہے ذکر کرنے کا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگو رمضان کی راتوں کا قیام شہری کے وقت رمضان میں سارے لوگ بیدار ہوتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی مانگنے والا سوال کرنے والا کوئی بخش طلب کرنے والا کوئی اولاد مانگنے والا ردت مانگنے والا کوئی ہو میں اس کو دوں سر کا ٹائم کھانے پینے میں سارا نہ گزارے بلکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اٹھیں مانگیں دعا کریں پکارے اللہ کو فلی بولی بل یو می بی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ اٹھانا ہوگا نے یہ شرطیں لگائی ہیں فلیس جی میں ان کی دعا قبول کروں گا شرط ہے وہ میری مانے اللہ کی مانو گے اللہ دعا قبول کرے گا کئی لوگ سجا دعوات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بور کرتا ہے کیوں وہ اللہ کی ماننے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی بندے ایسے اش آسا اخبار پرا گندہ حالت ہوتی ہے ان کی لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے لوگ سما اگر اللہ ہی راہوں اگر اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے کہہ دے کہ یہ کام یوں ہو جائے گا اللہ ویسے کر دیتا ہے وجہ کیا ہے الیبھی میری ماننے اللہ کے مانو گے اللہ تمہاری ماننے گا مینو بھی مجھ پر ایمان لائے اللہ یشون تاکہ وہ ہدایت پا جائے نیک بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کی دعا وہ رد نہیں ہوتی ضائع نہیں ہوتی یا تو جو اس نے مانگا ہو وہ مل جاتا ہے یا پھر اس کے ایک بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا اس دعا کو اللہ تعالی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت میں بہت سارا اجر و ثواب نباتے ہیں اس لیے یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے میں نے اللہ سے فلاں ہے مانگی تھی اللہ نے کی اور فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے جلدی کرنے سے کیا مطلب ہے کہ بندہ دعا مانگے اور پھر کہے میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے قبول نہیں تھی. یہ ہے جلدی یہ نہ کہے کہ اللہ نے قبول نہیں کی نہ یہ سوچے جب تک بندہ اللہ کی ماسیت کی نافرمانی کی دعا نہ کرے بندے کی دعا قبول ہوتی رہے نافرمانی فرمانی والی دعا قبول نہیں ہوتی ہریت کا جی بولی میری مانے والی مینو بھی مجھ پر ایمان لائیں لا اللہ تاکہ وہ نیک بن جائیں ہدایت پا جائیں